واحل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برادران اسلام اللہ رب العزت نے جو دین اور جو رسول ہماری طرف بھیجا ہے اس کو بھیجنے کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہم پر اپنا احسان جتلایا ہے اور یہ باور کرایا ہے کہ ہم نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا ہے چنانچہ فرمایا لقد من اللہ مومنین اقبا صفی ہم رسول اللہ رب العزت نے مومنین پر بڑا ہی احسان کیا ہے کہ اس نے ان کی طرف ایسا رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا انہی کی قوم میں سے تھا اور اس کا وصف یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم ذکیم ویو الکتاب الحکمہ کہ یہ رسول اس قوم پر اللہ رب العزت کی آیت بھی تلاوت فرماتا ہے ویو ذکیم اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے ویو المحم الکتاب الحکم کہ وہ رسول ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے آگے فرمایا وہ امکان ام قبل الفیق غلالمبین اس رسول کی بیست سے پہلے یہ قوم کھلم کھلا گمراہی میں تھی معلوم ہوا کہ رسول کی بیست اور وہ پیغام وہ دین جو اللہ کے رسول لے کر آئے یہ اللہ رب العزت کا ہم پر سب سے بڑا فضل اور احسان ہے علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی صرف یہی ایک آیت ہے جس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنا احسان جتلایا ہے منا کے الفاظ اللہ رب العزت نے صرف اسی آیت میں اپنے ساتھ خاص کیے ہیں کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے اپنا احسان جتلایا ہے یہ دین اسلام جو اللہ کے رسول لے کر آئے اور یہ دین وہ دین ہے جو قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کے لیے ہے اس سے پہلے جتنے بھی ادیان آئے وہ منسوخ ہوتے رہے موسیٰ علیہ سلاطلام کا جو دین تھا وہ عیسیٰ علیہ السلاطلام کے آنے تک تھا عیسیٰ علیہ السلاط والسلام کی جو شریعت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک تھی لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے یہ قیامت تک آنے کے لیے آیا ہے قیامت تک جتنی بھی انسانیت میں آنا ہے ان سب کے لیے یہ دین کافی ہے کلیاس انی رسول اللہ علیہ جمی آیا اللہ کی رسول فرما دیجئے کہ میں تم سب کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام رسائی کرنے کے لیے آیا ہوں سب کے لیے تو یہ دین تمام انسانیت کے لیے ہے اور یہ وہ دین ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ محبوب بھی ہے اور محبوب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ وہ دین ہے کہ اس دین کے ساتھ اللہ رب العزت نے کسی اور دین کو قبول نہیں فرمایا اندین اللہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو دین جو شریعت مقبول ہے وہ صرف اسلام ہے ایک مقام پہ فرمایا وہ تو غیرامی دین فلاں اقبال من جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کرے گا کسی اور دین کو حاصل کرنا چاہے گا کسی اور دین کو اختیار کرے گا فلیں اقبال من اس شخص سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تو دین صرف اسلام صرف دین اسلام ہی اللہ کے ہاں مقبول ہے مگر سد افسوس آج ہمارے معاشرے میں جو غیر مسلموں کی طرف سے ایک پراپگنڈا ہے جس کے بہت سے لوگ شکار ہیں حتیٰ کہ ہمارے مسلمانوں میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہے جو اس پراپگنڈے کا شکار ہے پراپگنڈا کیا ہے کہا جاتا ہے کہ اسلام بربریت کا دین ہے یہ دین رحمت نہیں بلکہ دین زحمت ہے اس میں ارہابیت ہے دہشت گردی ہے اس میں تشدد ہے یہ وہ پراپگنڈا ہے جو آج میڈیا چاہے وہ سوشل میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو یا کسی بھی طرح کا جو دعوت کا سلسلہ اور وسیلہ ہوتا ہے اس میں اس پروپگنڈے کو شامل کیا گیا ہے کہ یہ اس دین میں دہشت گردی ہے رحمت نام کی کوئی چیز نہیں اس دعوے کا بدلان اس چیز سے ہوتا ہے صرف یہ بات اگر ہم سمجھ لیں کہ اس دین کو جو بھیجنے والا ہے وہ ارحم الرحمین ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا اس دین کو بھیجنے والا ارحم الرحمین ہے اس کی صفات میں سے ایک صفت جو کہ صفت لازمہ ہے اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے وہ صفت اس کی رحمت ہے اور پھر جس پر اس دین کو اتارا وہ بھی سراپر رحمت عما صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ جس نبی کے ذریعے اس دین کو بھیجا وہ بھی سراپر رحمت اور جس پیغام کو بھیجا جس دین کو بھیجا وہ بھی رحمت ہی رحمت ہے تو یہ تین طرح یہ دین اس کا رحمت ہونے کا معنی ہمیں سمجھ آتا ہے بھیجنے والا بھی ارحم الراحمین جس کی طرف بھیجا گیا وہ بھی رحمت کے ایک بہت بڑے عظیم جو ہے اس کے حامل اور تیسرا جو دین جو پیغام بھیجا گیا وہ بھی رحمت رحمت سے بھرپور ہے اللہ کی رحمت اللہ رب العزت نے فرمایا وہ رحمتی وسی اطک میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے ہر چیز پر میری رحمت پہ احاطہ کیا ہوا ہے اور ایک مقام پہ فرمایا کہ تب رب اللہ نفس کہ تمہارے رب نے اپنے نفس پر اپنے آپ پر رحمت کو لکھ دیا ہے رحمت کو فرض کر دیا ہے کہ اللہ رحمت کرے گا اللہ رب العزت کے شیان شان نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کوئی مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اس پر کوئی چیز لازم کی جائے کوئی چیز فرض کی جائے مگر اللہ رب العزت بسا اوقات کوئی ایسا عمل ہوتا ہے کوئی ایسی صفت ہوتا ہوتی ہے جو اپنے خوشی کے ساتھ اور اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے اپنے اوپر اس کو فرض کر لیتا ہے لازم کر لیتا ہے معنی یہ کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے اس کی صفت ذاتیہ ہے اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے ملتظم ہے اللہ کی رحمت کا عالم یہ ہے اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ فرمایا کہ ہم ہماری رحمت کا عالم یہ ہے کہ ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک اس میں رسول نہ بھیج اگر اللہ چاہے تو کسی قوم کو بغیر رسول کے بھیجے بھی عذاب دے سکتا ہے وہ عذاب دے سکتا ہے لیکن اللہ کی رحمت یہ وما کنہ محدین رسولا ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک اس قوم کی طرف اپنا رسول نہ بھیج دیں اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین میں ہمیں کسی ایسے عمل کا پابند نہیں بنایا مکلف نہیں بنایا جو ہمارے قدرت میں نہیں لا لاس اللہ رب العزت نے کسی نفس کو اسی کام کا مکلف بنایا ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے اور جس کام کی وہ قدرت نہیں رکھتا طاقت نہیں رکھتا اللہ رب العزت نے اس نفس کو اس شخص کو اس کام کا مکلف نہیں بنایا یہ اللہ کی رحمت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسرونی یہ دین بہت ہی آسان ہے انتہائی آسان ہے آگے فرمایا اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ جو بندہ اس دین میں سختی کرنے کی کوشش کرے گا سخت اعمال کو اپنانے کی کوشش کرے گا تو اللہ بہ یہ اس شخص پر غالب آ جائے گا اور حدیث صحیح بخاری کی اس میں نبی علیہ السلات نے فرمایا ان اعمال کو اپناؤ جن کی تمہارے پاس طاقت ہے جو تم کر سکتے ہو کیوں فین اللہ یملوحتا تملو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ رب العزت اجر لکھتے لکھتے اکتائے گا نہیں اللہ رب العزت اکتائے گا نہیں لیکن تم اکتا جاؤ گے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم عمل کرتے کرتے اس عمل کو چھوڑ دو گے یعنی ایسے اعمال جن کی تمہیں طاقت ہی نہیں ان کو کرنا شروع کرو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان اعمال سے اکتا جاؤ گے اور ان اعمال کو چھوڑ دو گے اس لیے ان اعمال کو اپنانا چاہیے جو ہماری طاقت میں ہو جن کا اللہ رب السلط ہمیں مکلف بنایا ہے یہ اللہ کی رحمت کا ایک مظہر کہ اللہ نے بندوں کو انہیں اعمال کا مکلف بنایا ہے جن کی ان کے یہاں طاقت ہے اللہ کی رحمت کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ رحمت انزل منها واحدا صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی علیہ اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت کی سو رحمتیں ہیں سو رحمتیں ہیں اور ان سو رحمتوں میں سے اللہ رب العزت نے صرف ایک رحمت کو دنیا میں نازل کیا ہے صرف ایک رحمت ہے جو دنیا میں اتری ہے اب اس رحمت کے ذریعے فرمایا تافون وبی ہا تافل اللہ اسی ایک رحمت کو مخلوق کے درمیان ایسا تقسیم کیا کہ اسی ایک رحمت کے ذریعے ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے بھائی اپنے بھائی کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کرتے ہیں اور ایک وحشی درندہ اور جانور وہ اپنی اولاد کے ساتھ اسی رحمت کی تقسیم کے ساتھ اس اولاد کے ساتھ رحم کرتی ہے ایک درندہ ہے مگر وہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے یہ ایک ہی رحمت ہے جو دنیا میں نازل کی گئی اسی ایک رحمت کو مخلوقات کے درمیان تقسیم کر دیا گیا آگے فرمایا وہ ام کہ آگے اللہ رب العزت نے ننانوے رحمتوں کو دنیا سے روک لیا ہے غیرحم اللہ عباد المکمین یوم القیامہ ان ننانوے رحمتوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے مومین کے درمیان تقسیم کرے گا ننانوے رحمتیں جو اللہ رب العزت نے جنت کے لیے روک دی ہیں اور صرف ایک رحمت جو اللہ رب العزت نے دنیا میں اتاری ہے اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے تو اس پیغام کو بھیجنے والا جو اللہ ہے وہ ارحم الرحمین ہے اس کے دو نام الرحمن الرحیم جو اس کی رحمت کا مظہر ہمیں بتاتے ہیں اور جس نبی کے ذریعے اس پیغام کو اس دین کو بھیجا گیا وہ بھی رحمت رحمت للعالمین بنایا گیا صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمين. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر مومین کے لیے رحمت بنا کے رحمت ہی رحمت اس آیت پر اگر غور کریں تو جو عربی دان طبقہ ہے وہ اس آیت کا صحیح معنی سمجھ سکتے ہیں جو رحمت ہے اس کو اللہ رب العزت نکرا رکھا ہے نکرا اور عربی کا ایک اصول بھی ہے نفی وہ نقرا جو نفی کے سیاق میں آئے پیچھے نفی ہوئی بماس اللہ کا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اس نفی کے سیاق میں جو نکرا آتا ہے وہ بڑی ہی تاکید کا مانا دیتا ہے اور پھر اس آیت میں حسر کا پہلو اپنایا گیا اللہ جو کلمہ حسر ہے وہ بھی اس بات پر دال ہے کہ اللہ کے رسول کس قدر رحمت اللہ عالمین ہے رحمت کا جو نکرا ہے وہ ہمیں یہ بات بھی بتاتا ہے کہ نبی علیہ کی رحمت صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ کفار کے ساتھ بھی ہے کفار کے ساتھ ساتھ ساتھ جانوروں تک کے ساتھ بھی نبی علیہ سلاۃ وال فرمایا کرتے تھے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نبی علیہ رحمت اللہ عالمین ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت بنایا ہے جیسے ایک مقام پہ فرمایا فَبِمَا رحمت من لنت لهم اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ مومنین پر رحم کرتے ہیں آپ مومنین پر اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم ہیں اگر آپ سخت گو ہوتے سخت دل ہوتے تو صحابہ کرام رام آپ کے پاس نہ بیٹھتے ہیں آپ کے پاس صحابہ کرام مستقر نہ رہتے بلکہ بھاگ جاتے آپ کو چھوڑ دیتے لیکن اللہ رب العزت کی رحمت یہ کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ مومنین پر انتہائی نرم ہے یہ نبی علیہ السلط کی رحمت ایک مقام پہ نبی علیہ السلات والسلام کا وسط اس طرح بیان کیا گیا لقت جا اکم رسول عزیز بالمؤمنین منی الرحیم لوگوں تمہارے پاس ایسا رسول آیا ہے جو عزیز الما علی تم اگر تمہیں تکلیف پہنچے تو اس نبی پر بڑی گراں گزرتی ہے اس نبی کو پسند ہی نہیں کہ میری امت کو کوئی تکلیف پہنچے حریص الگ تمہارے ایمان کی تمہاری ہدایت کے بہت ہی زیادہ حریص ہیں اس قدر حریص طائف کا واقعہ آپ بخوبی جانتے ہیں جب نبی علیہ سلاۃ والسلام کی دعوت کو مکہ والوں نے قبول نہیں کیا تو آپ علیہ سلاۃسلام نے ان سے فرمایا اے مکہ والوں تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا میں اب طائف جا کر اپنی دعوت ان کے, ان کے ہاں عام کروں گا اپنی دعوت ان کو پہنچاؤں گا اور یقیناً وہ میری دعوت کو قبول کریں گے یہ شوق اور بلبلا لے کر ان کے ایمان کی شرس لے کر نبی علیہ سلاۃ والسلام طائف جاتے ہیں واقعہ معروف ہے کہ طائف والوں نے نبی علیہ سلاۃ والسلام کی نہ دعوت قبول کی بلکہ آپ کو تکلیفیں پہنچائی اور شریر بچے اور نوجوان آپ کے پیچھے چھوڑ دیے جنہوں نے آپ کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا آپ کو شدید زخمی کیا پہر اسلات وہ اسلام فرماتے ہیں جب مجھے کچھ ہوش آئی جب میں بے ہوشی سے کچھ ہوش میں آیا تو میں وہاں سے بھاگا اور مجھے پتہ نہیں تھا میں کہاں جا رہا ہوں وہاں سے میں بھاگا اور ایک باغ میں آ گیا باغ میں پہنچا تھا کہ فرشتے آ گئے اور کہا اے اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے اس طائف کی وادی کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں مصق کر کے رکھتے دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس کر رکھ دیں لیکن نبی سلات وسلام آپ کیا فرما رہے تھے کہ اللہ میری قوم پر رحم فرما اللہ لا يعلمون اے اللہ میری قوم کو معاف فرما کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں میرے مقام کو نہیں پہچانتے یہ جانتے نہیں کہ میں سچا رسول ہوں اس لیے ان کو معاف فرما اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے یہ لوگ اگر اسلام نہیں لائے تو ان کی اولادوں میں سے ضرور ایسے لوگ آئیں گے جو مسلمان ہوں گے جو اسلام لائیں گے یہ حریص بہت ہی حریص ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کیا کرتے تھے بھائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرماتی ہیں اس قدر بڑا آپ کا قیام ہوتا تھا کہ آپ کے جو پاؤں مبارک ہیں وہ ان میں برم آ جاتا سوج جاتے اور وہاں نبی علیہ السلات والسلام اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کیا کرتے تھے اللہ میری امت کو معاف فرما تو یہ نبی علیہ السلات والسلام کی صفت کہ آپ سراپا رحمت ہیں ایک حدیث میں نبی علیہ السلات والسلام نے فرمایا انی ان لمبو بحث و رحمتا مجھے لان تان کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا گیا مجھے زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا مجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے نبی علیہ سلات و کا وص بھی رحمت ہے اور تیسری چیز جو دین اسلام ہے یہ بھی سراپا رحمت اور عدل پر قائم ہے دین اس کی دو بنیادی اور ہیں جو کسی اور دین میں نہیں ایک اس دین کا عدل عدل اور انصاف اور دوسرا اس دین کی رحمت کہ کسی اور دین میں آپ کو نہیں ملے گی عدل اس قدر اس دین میں موجود ہے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے اگر تمہیں کسی قوم سے اختلاف ہو کسی کے ساتھ تمہاری اختلاف رائے ہو تو اس قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس کے ساتھ عدل نہ کرو اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہے تب بھی عدل کرنا ہے ایک دلو وہ اکرب عدل کرو یہ عدل کرنا تخوا کے سب سے زیادہ قریب ہے ایک مقام فرمایا شہدا عدل کو اس طرح قائم رکھو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اگرچہ بات تمہارے اوپر آ جائے یا تمہارے والدین تمہارے قریبی رشتے داروں کے اوپر بھی آ جائے تو ان کے ساتھ بھی عدل کرو یہ نہ سوچو کہ یہ میرے قریبی رشتے دار ہیں یہ میرے والدین ہیں یا میرا بھائی ہے تو میں یہاں پر مثلا جھوٹی گواہی دے دوں یا کوئی ایسی بات کر جاؤں جس سے اس کی جان چھوٹ جائے اور اس طرح تم یہ ظلم پر مبنی بات کر جاؤ نہیں اگرچہ تمہارے قریبی رشتے داروں تک بات آ جائے تو وہاں پر بھی تم نے عدل کرنا ہے شریعت کو تھامے رکھنا ہے عدل کو تھامے رکھنا ہے یہ عدل دین اسلام میں اس قدر بیان کیا گیا ہے نبی علیہ السلام وسلام نے فرمایا وہ ان لبنی کا ایک مقام پہ فرمایا وہ ان لسو جتی کہ تمہارا جو نفس ہے اس پر بھی تمہارا حق ہے اور جو تمہاری بیوی ہے تمہاری جو گھر والی ہے اس کا بھی تم پر حق ہے ہر چیز کا جو تمہارے تحت ہے اس کا تم پر حق ہے اور پھر اس بارے میں سوال بھی ہونا ہے بخاری کی حدیث اللہ کلکم راہم وہ کلکم مسکورائی تمہارا ہر ایک رائی ہے اس کے ماتحت کچھ لوگ آتے ہیں اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا ایک بندہ ہے جو ایک گھر کا مالک ہے اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں اس کی بیوی ہے اس کی اولاد ہے اس کے نوکر چاکر ہیں تو اس شخص سے ان سب کے بارے میں سوال ہوگا ان کے درمیان عدل کیا تھا حتیٰ کہ ایک عورت اس کے بارے اس سے بھی اس کے خاون کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور جو ایک غلام ہوگا اس سے بھی اس کے سید اور سردار کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم نے ان کے ساتھ عدل و انصاف کیا ان کا حق تو نہیں مارا تو ہر شخص اس مشغولیت کا حامل ہے ہر شخص سے سوال ہوگا یہ شریعت کا عدل ہے شریعت کا عدل اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے نبی علیہ السلات والسلام کے دور میں چوری کی تھی اب اس کا ہاتھ کاٹا جانا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نبی علیہ سلاتُسلام تک سفارش پہنچائیں گے نبی سلات والسلام سے سفارش کریں گے دیکھا کس سے سفارش کا مطالبہ کریں کس کو وسیلہ بنائیں سفارش کے لیے تو ان کو ہبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے اسامہ بن زید جو نبی سلاۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے آپ کے محبوب تھے وہ ان کو نظر آئے اسامہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نبی سلات والسلام کے منہ بولے بیٹے ہیں اللہ کے رسول کو آپ سے بڑی محبت ہے آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے کہ جو ہماری قوم کے ایک عورت نے چوری کی ہے اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نبی علیہ السلط والام کے پاس جاتے ہیں سفارش کرتے ہیں حالانکہ نبی علیہ سلاۃسلام کو اسامہ سے اس قدر محبت تھی ان کی سفارش سننے کے بعد نبی علیہ السلاۃ والسلام غصے میں آ گئے غصے میں آ گئے اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا معروف حدیث اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا اسلام کا عدل بخاری اور مسلم کی حدیث يذلهم يوم لا ظل الا قسم کے انسان ایسے ہیں خوش نصیب جن کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں سے پہلا شخص کون ہے امام وہ حکمران جو عدل کے ساتھ اپنی رہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے جو عدل کرتا ہے اپنی رہیا کے مابین عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے یہ شخص قیامت کے دن اس سائے میں ہوگا اس عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اسلام کا عدل اور اسلام کی رحمت اللہ اکبر. نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ تمام انسانیت کے ساتھ ہے تمام انسانیت کے ساتھ اسلام نے محبت عدل و انصاف کا حکم دیا ہے نبی علیہ السلات وسلام کی حدیث المسلم اخو المسلم لا ولا غد ولا یقین ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور صرف مسلمان ہی کے ساتھ نہیں علماء کہتے ہیں کہ جو اخوت اسلامیہ ہے اس کا مقام اور مرتبہ سب سے اوپر ہے اور اگر اخوت اسلامیہ نہ ہو تو اس کے بعد انسانیت کے ساتھ بھی عدل انصاف کا حکم دیا گیا ہے کفار کے ساتھ بھی وجہ کیا ہے کہ تمام انسانیت کی اصل ایک ہے تمام انسانیت آدم علیہ السلاط والسلام کی اولاد ہے یا ربکم یننا ستکم اللہ خلاف تمام انسانیت اولاد آدم ہے اسی لیے جب غزوہ ہوا کرتی تھی یا جنگ ہوا کرتی تھی تو نبی علیہ السلاط والسلام خاص احکامات جاری کیا کرتے تھے یعنی جنگ میں بھی قتال میں بھی یہ دین رحمت ہے نبی اسلات خاص احکام جاری کیا کرتے تھے کسی بچے کو قتل نہیں کرنا نہ کسی بوڑھے کو مارنا ہے نہ کسی پادری یا عبادت گزار اس کو مارنا ہے شہر کو نقصان نہیں پہنچانا عورتوں کو نقصان نہیں پہنچانا تو جنگ میں بھی اس قدر عدل و انصاف پر مبنی دین ہے اور جب ہم دیگر ادیان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی جو جنگیں ہیں ان میں کیا احکامات ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دین کس قدر دین رحمت ہے جنگ میں بھی کس قدر رحمت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے جو یہودیت ہے ان کی کتب میں لکھا ہے کہ جب جنگ ہو اور تم اپنے دشمنوں کے ساتھ نبرد آزما ہو تو ان کو صفائی ہستی سے مٹا دو سفائی ہستی سے ختم کر دو یہودی کتب میں لکھا ہے اور دوسری بات یہ کہ جو اسلام میں جہاد کا جو حکم ہے اور یہ وہ جہاد یعنی جو تلوار کے ساتھ جو کافروں کے ساتھ لڑا جاتا ہے اس کو سب سے زیادہ ہتھیار بناتے ہیں کفار اور ملحدین لوگ اسلام کو دہشت گرد قرار دینے میں کہ اسلام دہشت گردی کا دین ہے اس میں جہاد ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام میں جو جہاد ہے وہ ان تمام ادیان کے جو جو قتال ہے ان سب سے اعلی ہے کیوں کیونکہ جو اسلام میں جہاد ہے اس کا مقصد صرف ایک بیان ہوا ہے لِتَقُونَ اللَّهِ هِيَ کہ اللہ رب العزت کا کلمہ اللہ رب العزت کی توحید بلند ہو جائے صرف یہ ایک مقصد ہے جہاد کا بلکہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اس کے علاوہ تمام مقاصد کو باطل قرار دیا ہے ایک شخص نے آیا ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ایک شخص اس لیے لڑائی کرتا ہے کہ اس کا جو ہے اس کو بہادر کہا جائے ایک شخص زمین کو حاصل کرنے کے لیے لڑائی کرتا ہے ایک شخص فلاں چیز کو حاصل کرنے کے کی لڑائی کرتا ہے تو نبی علیہ نے فرمایا سب باطل ہیں جہاد صرف ایک ہی ہے منقات جو اس مقصد کے لیے جہاد کرتا ہے تاکہ اللہ رب العزت کا کلمہ اللہ رب العزت کی توحید بلند ہو تو یہ فی سبیل اللہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے جہاد کا جو مقصد اسلام نے بتایا ہے وہ اللہ کی توحید کا پھلانا ہے باقی ادیان میں جو مقاصد ہے لڑائی کے قتال کے ان میں یہ مقصد نہیں ہے. ان میں زمین کا حصول یہ مقصد ہوتا ہے جو اناجیل ہیں چار انجیل انجیل متا انجیل مرکز اور انجیل جو یہ ان تمام اناجیل میں ایک مقصد کو بیان کیا گیا ہے قتال کا اور وہ یہ کہ تاکہ تم جو زمینیں ہیں انسانوں کی ان پر قبضہ کر لو لیکن اسلام کا جہاد کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں بلکہ توحید کا اعلاء ہے اسلام کے جہاد کا مقصد لیکن دہشت گردی کس طرح ہو سکتی ہے بلکہ اسلام کا جو یہ ایک رکن ہے جہاد جہاد کرنا اسلام کے جو مقاصد ہیں اور جو احکامات ہیں ان میں سے ایک حکم ہے جہاد کرنا اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ زمین میں عدل قائم ہو زمین میں انصاف قائم ہو اس کی دلیل اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ اگر یہ جہاد نہ ہوتا اور تم کفار کو شکست کر کے ان کی جگہ پر نہ آتے تو لفا صدت یہ زمین فساد والی ہو جاتی اس زمین میں فساد پھیل جاتا وجہ کیا ہے کہ جو کفار زمینوں پہ جو قائم ہوں گے وہ فساد دلاتے ہیں اور ان کو ان کے فساد کو روکنے کی ایک ہی سبب اور ایک ہی علت ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کرو ان کو ان جگہوں سے ہٹاؤ خود ان جگہوں پر آؤ اور عدل و انصاف قائم کرو یہ جہاد کا مقصد ہے عدل انصاف قائم ہو اللہ کی توحید قائم ہو تو یہ جہاد بھی سراپا عدل انصاف ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت ہے تو یہ ہم نے اختصار کے ساتھ چند باتیں کی ہیں یہ دین پر رحمت ہے اللہ رب العزت بھی ارحم الراحمین ہے یہ دین بھی رحمت ہے اور نبی علیہۃسلام بھی رحمت للعالمین عالمین ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس نقطے کو سمجھنے کی رب فرمائے